نور الله اخبار کے بارے میں سوال جواب رسالہ میرے ہاتھ میں ہے میرے شیخ طریقت نے اسے مرتب فرمایا ہے اس میں آپ پڑھیں گے دنیا کا سب سے پہلا اخبار گرفتار شدہ چور کی خبر لگانا کیسا دہشت گردی کی واردات کی خبر چھاپنے کے نقصانات خبر معلوم کرنے کی نرالی حکایت اخبار پڑھنا کیسا پڑھتے تو ہیں پڑھنا کیسا ہے بہت سے پڑھتے ہیں لوگ برحل یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے پہلے صفحے پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں القول البدی کے حوالے سے اور بستان الوارعظیم الجوزی کا حوالہ بھی دیا مدینہ کے سلطان رحمت عالمیاں سروز یشان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جسے کو مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ علیہ وسمد وبار چل کے ناظرین قرآن قصے لیے پھر حاضری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے یاد رہے کہ نیک کام میں اگر نیت ثواب کی نہ کی تو ثواب نہیں ملے گا اور ثواب کی نیت کم ہے تو کم ثواب زیادہ نیتیں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کا حصول یہ بنیادی نیت ہے پھر حسب حال مزید نیتیں بڑھاتے چلے جائیے قرآن قصے الحمد للہ اور عزت پیش کیے جا رہے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی نشریات میں آج اللہ نے چاہا تو چند قرآن قصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی و ولی سلاۃ اسلام کا واقعہ جسے قرآن پاک میں چھبیسویں پارے کی سورہ زاریات میں بیان کیا حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جناب ولی سلاۃ وسلام بہت مہمان نواز تھے منقون ہے کہ جب تک آپ کے دفسر خان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے ایک دن مہمانوں کا ایک قافلہ گھر میں آیا ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے یہ جبریل امین علی السلام جو سید الملائکہ ہیں دس یا بارہ فرشتوں کو ساتھ لے کر تشریف لائے سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے یہ سب فرشتے نہایت خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے اول تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیج اللہ علا نبی نا علیہ سلاۃ وسلام حسب عادت کریمہ ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا یعنی تگڑا موٹا بھنا ہوا بچڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا ان مہمانوں کی مذکورہ بالا تین اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تشریف لائے جب مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوا کرتا تھا نمبر دو بغیر اجازت کے داخل ہوئے اور نمبر تین انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تو گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جینا و علیہ السلاۃ والسلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے یہ دیکھ کر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بھی فشتے ہم دو کاموں کے لیے آئے نمبر ایک ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی ایک علم والا فرض اطا فرمائے گا نمبر دو ہم حضرت لوت علی السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے فرزن کی بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علا نبی علیہ السلاۃ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چونک پڑی کیونکہ ان کی عمر ان کی ایج ننانوے سال کی ہو چکی تھی وہ کبھی حاملہ بھی نہ ہوئی تھی تعجب سے چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹوک کہنے لگی کیا مجھے بڑھیا بانج کے بھی فرزند ہوگا تو جبیل امی علیہ السلام نے کہا ہاں, ہاں آپ کے رب کا یہی فرمان ہے اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا بہت علم والا ہے چنانچی حضرت سیدنا اسحاق علا نبینا جینا ولی سلاۃ السلام کی ولادت با باسا تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ حضرت سیداتنہ سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے چھت کے شتیر دکھائے گئے حالانکہ پرانی لکڑی تھی مگر اس میں پوت پتے نکلے ہوئے تھے تو سعید النا رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئی قرآن پاک نے سورہ زاریات چھبیسو پارہ میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہل اتا حدیثلام قوم فروغ فج اجل سمین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 الحکیم العلیم ترجمۂ کنزلیمان محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزد مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام ناشنافا لوگ ہیں پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھاتے نہیں تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈریے نہیں اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی اس پر اس کی بیوی بی چلاتی آئی پھر اپنا ماتھا تھوکا اور بولی کیا بڑھیا بانج انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے پتی چل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ فرشتے انسانی بھیس میں آئے تھے آج کے موقع پر بھی بعض روایتوں میں ہے حرم کعبہ منا عرفات مظلفہ میں فرشتے انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں حاجیوں کا امتحان لینے کے لیے تو حاجیوں کو محتاط رہنا چاہیے تاجروں اور حمام والوں سے فقیروں سے جھگڑا تکرار نہیں کرنی چاہیے کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے ڈانٹنا نہیں چاہیے کہ اس میں حلم و صبر کا امتحان ہو سکتا ہے مدیچل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی سلاۃ السلام بہت مہمان نواز تھے آپ بغیر مہمان کے کھانا نہ فرماتے تھے اور یہ روایت میں, میں نے پڑھی ہے کہ آپ مہمان کو تلاش کر کے لاتے تھے پھر اس کے ساتھ کھانا تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ صلاحت اسلام کے صدقے میں مہمان نواز بنا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابوی یعنی مہمان نواز اسی طرح تفاصر میں ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا انہوں نے اچھی طرح مہمان نوازی نہیں کی جب وہ شخص وہاں سے نکلا تو اس شخص نے ان کی شکایت کی اس واقعے کے متعلق یہ آیت نہ ضروری پارا چھ سورسا آیت نمبر ایک سو اڑتالیس لاسم وق ترجمۂ کنزلیمان اللہ, اللہ, کنزل اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے اور اللہ سنتا جانتا ہے حکیم الحمد مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں مہمان کی حمایت کی گئی ہے کہ اس کی شکایت بالکل بجا ہے کہ وہ مظلوم ہے لکھتے ہیں خیال رہے کہ شریعت میں جو عزیز دوست واقف آدمی ملنے آوے مہمان ہو کر اس کی مہمانی تین روز تک اس کا حق ہے اور کسی کا حق مارنا ظلم ہے اسی لیے علام علم بالکل درست ہے یہ بھی خیال رہے جو اجنبی شخص اپنے یا کسی کے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں اس کی خاطر مدارت اس کا حق نہیں اگر خاطر کر دے تو صاحب خانہ کی مہربانی ظلم کیا ہے تفسیر نیمی پارا چھ سفا سولہ پر لکھا ہے اصطلاح میں کسی کے حق مارنے کو یا دوسرے کی ملک میں بغیر اجازت تصرف کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے پتنی چلن کے ناظرین مہمان نوازی سنت مبارکہ ہے مہمان باعث خیر و برکت ہے ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فلاں یہودی سے کہو مجھے آٹا قرض دے میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے یہودی نے کہا جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا حضرت سینا ابو رافع رضی اللہ تعالی انہوں کہتے میں واپس آیا اور تائیداری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعنی اللہ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری وہ زیرہ لے جا اور گروی رکھا میں لے گیا اور زیرہ گروی رکھ کر لایا المعجم الکبیر کی حدیث نمبر نو سو نواسی کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت مجاہد علی رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں جو شخص کسی کا مہمان بن کے جائے اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جبکہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے حدیث شریف میں ہے ضیافت کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو یہ اس میزبان کے ذمہ قرض ہے خواہ ادا کرے خواہ باقی رکھے بخاری شریف حدیث نمبر پانچ چھ سو تہتر مسلم شریف حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچپن حضرت بحر اللہ تعالی روایتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے اور جو اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے اور جو اللہ عزد اور آخری دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے اس حدیث پاک کی شرح سنیے مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے حتل حت امکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے بعض حضرات خود مہمان کے آگے دسرخان بچھاتے اس کے ہاتھ دھلاتے یہ اسی حدیث پر عمل ہے بعض لوگ مہمان کے لیے بقدر طاقت اچھا کھانا پکاتے وہ بھی اس عمل پر ہیں جسے کہتے ہیں مہمان کی خاطر توازو حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہمان کی خدمت نہ کرے وہ کافر ہے مطلب یہ ہے کہ مہمان کی خاطر تقاضا ایمان کا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر مہمان کی خاطر مومن کی علامت ہے خیال رہے پہلے دن مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کر پھر دو دن درمیانہ کھانا پیش کر تین دن کی بھی مہمانی ہوتی ہے بعد میں صدقہ ہے شکایتیں اور نصیحتیں صفہ نمبر ایک سو چونسٹھ لکھا ہے کہ چھ کاموں میں جلدی کریں نمبر ایک جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کریں مہمان آ جائے تو مہمان نوازی میں جلدی کریں کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کریں بچی کے بال ہونے پر اس کی شادی کرنے میں جلدی کریں قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو جلدی جلدی ادا کر دیں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کریں اب نماز کے وقت میں جلدی کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے امن نہیں ہوتی غفلت ہوتی مہمان کی مہمان نوازی میں بھی جلدی کرنی چاہیے حال حوال لے رہے ہیں اور موسم کا حال شہر کا حال سفر کا اللہ کے بندے اس کو پانی تو پوچھ اس کو کھانا تو کھلا اب وہ کیسے کہے کہ مجھے بھوک لگی اس موقع پر بعض اوقات بچے بڑے کام آتے ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں بھوک لگی ہے تو یوں میزبان کی توجہ چلی جاتی ہے اور ملاقات میں وقت گزار دیتا ہے اسی طرح مرنے والے کی تجہیز و تقفین میں بھی جلدی کرنی چاہیے ابھی فلاں آ رہا ہے ابھی ہمارا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے ابھی فلاں ہمارا جو ہے وہ مدینہ مدینترولیا ملتان سے آ رہا ہے ابھی فلان فلائٹ آنے والی فلاں ہمارے رشتے دار کی اللہ کے بندے جلدی اس کو پہنچا نیک ہے تو اپنی نیکی کو پہنچے بدے تو اپنی بدی کو پہنچے اسی طرح بچی بالی ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کے فطروں سے بچنا چاہیے اور اس کو بھی بچانا چاہیے بچی جب بالی ہو جائے نو سے پندرہ سال کے درمیان کا پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر علیہ سنن لکھا ہے بہت سارے فطروں کا دروازہ بند ہو جائے بچے اور بچیاں جب مالک ہوں تو ان کا نکاح کر دیا جائے قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے گناہ ہو جائے تو توبہ میں بھی جلدی کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں میرے آکر سلاد اسلام فرماتے ہیں سننے برے ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھپن جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے بلکہ اس سے بھی تیز رشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے اور میرے اکالی صلاح السلام نے فرمایا جو نماز قائم رکھے زکوات ادا کرے بیت اللہ کا حج کرے رمضان کے روزے رکھے مہمان کے مہمان نوازی کرے جنت میں داخل ہوگا اور بہت سارے فضائل سنت اور آداب مکتبت المدینہ کی جو متبوہ ہے وہاں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دو قبیلوں کا واقعہ پیش کرتا ہوں عرب کے دو قبیلے تھے بنی عبد مناف اور بنی سہم آپس میں الجھتے رہتے تھے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے مال کس کے پاس زیادہ ہے عزت دونوں کس کے پاس زیادہ ہے بس اسی چکر میں لگے رہتے تھے افراد کس کے زیادہ سردار کس کے زیادہ اس سلسلے میں بنو عبد مناف نے بنی سہم قبیلے پر برتری حاصل کی غالب آگئے تو بنو سہم قبیلے نے کہا کہ جاہلیت میں چونکہ دشمنوں نے ہمیں فنا کر دیا تھا موت کے کھاڑ اتار دیا تھا اس لیے اب مردوں زندہ سب کی مردوں شماری کی جائے تاکہ پتا چل جائے کون سا قبیلہ تعداد میں زیادہ ہے یہاں تک کہ پھر یہ دونوں قبیلے والے قبرستان میں گئے وہاں جا کر قبروں کی گنتی کرنے لگے تو بنو سہم قبیلہ بنو عبد مناف قبیلے پر برتی لے گیا اور غالب آ گیا اسی طرح یہ قبیلے والے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے سیدنا قطادہ رضی اللہ تعلق ہو فرماتے ہیں یہ باہم یعنی ایک دوسرے سے آپس میں فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں اور ہر دن ان میں سے ایک نہ ایک مر کر کم ہو رہا تھا حتیٰ کہ وہ سب کے سب فوت ہو گئے اس واقعے کو قرآن پاک نے سورت عکاسر میں بیان کیا بڑی ہلا دینے والی سورت ہے یہ اللہ کریں واقعی ہل جائے خوف صدہ ہو جائیں ڈر جائیں کاش جو ڈرے گا آخرت میں امن پائے گا سر تکاثر پارہ تیس کے ہوتا ہے اسماشی الحمد تک فتح کل فتح فَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَعُوَنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتُرَوَنَّا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ مَعْنِ النَّعِيمِ ترجمة <تصفيق> قاندر الإيمان تم غافل رکھا تفسیر خزائن العرفان اللہ کی تعاض سے ترجمہ مال کی زیادہ طلبی نے تفسیر خزائن العرفان اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کے حیرث اور اس پر مفاخرت مضموم ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے ترجمہ یہاں <task> تک کہ تم نے قبروں کا وہ دیکھا تفسیر خزاں انفان یعنی موت کے وقت تک حیث تمہارے دامن گیر رہے خاطر رہی حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے ساتھ تین ہوتے دو لوٹاتے ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے ایک مال ایک اس کے اہل و اقارب ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں یہ بخاری ہی کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے تفسیر خزاں العرفان عرفان کے وقت اپنے اس حال کے نتیجۂ بد کو ترجمہ کنز ایمان پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے تفسیر خزاں ان قبروں میں ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے تفسیر خزاں ان اور ہر سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے تفسیر خزاں انفان مرنے کے بعد ترجمہ کنزولیمان پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھ دیکھو گے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرشش ہوگی تفصیر خزاں انفان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی سیرت و فراغ و امن و عیش و مال وغیرہ جس سے دنیا میں لفظتیں اٹھاتے تھے پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی ان کا کیا شکر ادا کیا اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا تو بنا نا دان جو مال کی محبت میں مفت نہ خوف خدا نہ شرم مستفیٰ عزا وج و اللہ, تعالی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نظر آ کے وقت کیا ہوگا قبر میں کیا بیتے گی کی؟ قیامت کے کی روز کیا کریں گے اللہ تبارک کو اطالا کہ اتارت و فرما مرداری چھوڑ کر مال کی حس نے مست کر رکھا ہے اور اس پر فخر اپنی گاڑی پر اپنے بنگلے پر بینک بیلنس پر پراپرٹی پر بہت یاد نہیں یہ جو گھر کر کے کری مسجد سے فوتگی کا اعلان ہوتا ہے تجھے جھنجھوڑتا نہیں کیا یہ سونا چاندی قبر میں ساتھ لے کر جائے گا یہ منصف دولت ساتھ قبر میں لے کے جائے گا قافل بندے تیرا عمل ساتھ جائے گا نظر کے وقت تجھے سب پتا چل جائے گا قبر میں سب حال کھل جائے گا اور پھر سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو اگر اللہ و تعالی ناراض ہو گیا جہنم میں جانا پڑا تو کیا کرے گا تو قیامت کے روز یہ نعمتوں کا حساب کیسے دے گا اللہ نے سہد دی اس کا حساب کیسے دے گا اللہ تبارک و تعالی نے امن عطا فرمایا عیش عطا فرمائی مال عطا فرمایا اولاد عطا فرمائی کتنی نعمتیں عطا تا فرمائی اس کا حساب کیسے دے گا اللہ اکبر تو مال و اولاد کی زیادتی کی حویث ہلاک ہونے جب میں ترمی کے حدیث پاک پیش کرتا ہوں حدیث نمبر 3955 قاعدہ علی سال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو بعض آ جانا چاہیے کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہے یا وہ قومیں اللہ علیہ کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جی جو اپنے ناک سے گندگی کو کوریتتے ہیں اللہ سجل نے تم سے جاہلیت کا تکور اور ان کا اپنے آباؤ پر فخر کرنا خدم فرما دیا ہے اب آدمی متقی کی ہوگا یا بد بدکار سب لوگ حضرت آدم علی سلاۃ اسلام کی اولاد ہیں اور حضرت اعظم علیہ صلاحت والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا المعجم القبیر حدیث نمبر دو سلطان انسجان رحمت عالم سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا موس علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے آپس میں فخر کیا ان میں سے ایک جو کہ کافر کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں اس طرح اپنی نو پشتے شمار کی اللہ تعالی نے حضرت سینہ موسا اللہ ملا علا نبی وہی سلاۃ اسلام کی طرف وہی فرمائی اس سے فرما دیجئے اس کی نو کی نو پشتے کفر کی وجہ سے جاننا میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ دسویں ہو گئے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ فراہ یہ اللہ میں جہنم سے امانتا فرما میں جہنم سے امانتا فرما تو فخر تکبر نہیں اللہ کی بارگاہ میں آج انکساری ان کی جہاں میں عبرت کے ہر سون مگر تجھ کو اندھا کیا رہوں بولے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آواز سے وہ محل اب جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جاہے تماشان نہیں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی منع کی شکایت لکھی ہے بڑی پرسوت شکایت اس مدنی منہ نے عملی طور پر پریکٹیکلی خوف خدا سے بھرپور نیکی کی دعوت دی اور ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا ایک بزرگ کسی مدرسے کے باہر دیکھتے ہیں کہ ایک مدنی منہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے پوچھا اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائیں وہ مجھے رلا رہی ہیں قرآن پاک کی آیات مدنی مننے کو رلا رہی ہیں یہ کہتے ہوئے تختی آگے بڑھا دی اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم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 ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے مدنی منڈا برابر روئے چلا جا رہا تھا وہ بزرگ بچے کی رقط دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے سمجھنے لگے بیٹا یہ صورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا آگے دیے یہ سبق شاید تمہیں کل دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے سورہ تکاسر کی بقیہ آیات تلاوت کی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 مدنی منہ نے جہنم کا تسکرا سنا ٹھنڈا اٹھا کھاپنے لگا تڑپنے لگا پچاڑے کھانے لگا یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا استاد صاحب لپ کے بزرگ کو پکڑ لیا لوگ ہو گئے مدنی منہ کے ماں پہنچے ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کیا گیا تاجی صاحب نے بزرگ سے سفائی طلب کی انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منہ انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا چنانچہ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا اللہ ز وجل کے ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری بے حساب کیسا خوف خدا والا مدنی منہ تھا ہم تو قرآن پاک اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور پڑھتے ہیں تو بس شمار ہے جی اتنے پارے پڑ لیے اتنے پارے پڑھ لیے اتنے, لی. اتنے قرآن پڑھی اللہ کے مندر سمجھے کتنے کتنا پر عمل کیا کیا خوف خدا پیدا ہوا پڑھنے کے بعد کوئی عمل میں زیادتی ہوئی قرآن پاک پڑھا بہت اچھی بات ہے قرآن دیکھنا بھی ثواب قرآن کو چومنا بھی ثواب قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب بہت اچھا کام قرآن پڑھنا بھی ثواب ہر حرف پر دسنیکیاں ملیں گی اس کو سمجھیں ترجمہ کنزولی مان پڑھیں تفسیر خزاں العرفان پڑھیں یا نور العرفان پڑھیں تفسیر نعیم پڑھیں علما سنت کی تفاثر پڑھیں سمجھے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرمار اور جب ہم سمجھیں گے پھر ہی اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوں گے دیکھیں مدنی منہ وہ عربی سمجھتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ عربی ہی ہو جبھی اس پر یہ اثرات مرتب ہوئے اب ہم عربی نہیں ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فی زمانہ عربی بھی سب قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن اور حدیث کی عربی کچھ اور ہے موجودہ عربی کچھ اور ہے تو ان کو بھی تفسیر پڑنی چاہیے علما سنت کی عربی کی تفسیر بھی ہیں تو ہم تفسیر پڑھیں اب تو ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے سیراۃ الجنان کی پہلی جلد تین پاروں پر مشتمل وہ بھی جاری کر دی اس کو لے کر پڑھیں تو خوف خدا پیدا کریں دیکھیں آخری آیت میں پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پورش ہوگی اس میں نعمتوں سے پرشش کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر جسمانی نعمت روحانی نعمت ایش راحت ٹھنڈا پانی درخت کا سایہ نیند کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہمیں کیا جواب دیں گے ان کا صحیح استعمال غلط استعمال کیا کیا ہم نے اللہ اکبر حضرت معاویہ بالقول فرماتے قیامت میں سب سے سخت حساب فارغ اور تندرست انسان سے ہوگا سے کہا جائے گا تم نے ان دونوں نعمتوں کا کیسے شکر ادا کیا فراغت تندرستی یہ دونوں نعمتیں ہم سمجھیں تو اب ہے تو کمپیوٹر میں لگے رہے ویڈیو گیمز میں لگ جائیں کرکٹ کر کے میچ کو کمنٹری اور تبصرے پر لگ جائیں سیاست کی باتیں کریں یہ پر لگے رہے نہیں قرآن پاک تلاوت کریں دینی مطالعہ کریں مدنی چینل دیکھ لیں ویٹسائٹ دیکھیں داسلامی کی آپ کو پتہ چلے کا فرض و علوم کا مدنی ماحول کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ